بسم اللہ رحمٰن الرحیم الحمد اللہ رسول اللہ محمد چودہ سو تینتیس سجری کے دوسرے ماہ سفر کی چودہ تاریخ ہے سرمایہ دارہ نظام کا خلاصہ یہی ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بہن امیر امیر سر غریب غریب سر اور یہ بات آپ کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں. آپ پشاور میں بھی دیکھ رہے ہیں. آپ حیات آباد کو دیکھیں اور سوادی کے مردان کے غریب گاؤں کو دیکھیں آپ ڈیفینس کو دیکھیں اور کراچی کی کچی آبادیوں کو دیکھیں کیا یہ مسلمان نہیں ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے کیا یہ پاکستانی نہیں ہے یا وہ پاکستانی نہیں ہے وہ جو سندھی ہند کے رہنے والا جو اصل پاکستانی آپ کوئٹہ کے سرمایہ دار لوگوں کو دیکھیں اور بلوچ پٹی کے غریب لوگوں کو دیکھیں پنجاب کے سرمایہ دار علاقوں کو دیکھیں اور کے اطراف میں بسنے والے عوام کے حالت دیزار کو دیکھیں اس سے آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ سرمایہ دار نظام کا جو سمرا ہے وہ پوری دنیا میں یہی ہے کہ انیر انیر تر ہوتا جائے گا اور غریب غریب تر ہوتا جائے گا مسلمانوں کی جو دولت ہے بنیادی طور پر جو مسلمانوں کی ہے جو عوام کی ہے وہ تو تمام مسلمانوں کو ملنی چاہیے نا برابر محنت کے بلبوتے پر اپنی عقل کے بل بوتے پر ہنر کے بل بوتے پر جو آپ حاصل کر رہے ہیں خیر ہے وہ آپ کی مرضی ہے اس میں سے تو اسلام صرف یہی کہتا ہے کہ زکوات نکالی جائے اور غریبوں کو صدقات دیے جائیں حدیے دیے جائیں تو حائف دیے جائیں محتاجوں میں امداد تقسیم کی جائے زکوٰۃ کے علاوہ لیکن جبرن لینے کی گنجائش نہیں مجرد ہے. اس لیے کو اپنے مجرد ہنر مجرد کے بل بوتے پر ہیں زکات جب لی جائے گی خلاص لیکن اس کے علاوہ جو اساسی دولت ہے جو بنیادی دولت, دولت, دولت, دولت جو عوام کی ملکیت ہے اسے تو عوام تک پہنچاؤنا لیکن اگر وہ عوام کی ملکیت اور عوام کی دولت اگر عوام تک نہ پہنچے اور پھر وہ عوام کھڑے ہوں ان حکومتوں کے خلاف لڑیں بالکل ٹھیک ہے ظالم کے خلاف لڑنا بالکل ٹھیک ہاں اتنی بات کا خیال مسلمان بھائی اور بہنوں کو رہنا چاہیے کہ ہماری لڑائی کا نتیجہ کیا ہو ہماری لڑائی کا نتیجہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہلے پہ دہلا ہو جائے اس لیے جو بلوچستان میں پورے پاکستان میں ظلم کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو ایک مستفقہ نقطے پر جمع ہونا چاہیے اور متفقہ نقطہ جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بلوچ قوم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ بلوچ قوم کے اندر پھر بہت ساری قومیں بگٹی ہے مزاری ہے مری ہے زہری ہے اب اللہ کے بندو کس قوم کے اوپر ہم اتفاق کریں گے آزاد بلوچستان بننے کے بعد تو پھر آپس کی لڑائی بھی شروع ہو جائے گی ہمیں اور آپ لوگوں کو متفق کرنے والا جو نقطہ ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے انسان کے نقطے پر ہم جمع نہیں ہو پاتے کہ ہم سب انسان ہیں. نہیں پھر تو کافر اور جن سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا انسان کے نقطے پر ہم جمع نہیں ہو سکتے قوم کے نقطے پر, پر ہم جمع نہیں ہو سکتے تو جس نقطے پر ہم جمع ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ اسلام ملتام تمہارے جو بڑے باپ وہ ابراہیم ہیں اور تم لوگ, اور لوگ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی قوم ہومسلمین ہو ہو ہو اور انہوں نے آر تمام حضرات کو مسلمان نام دیا ہے جہاں کہیں بھی یہ قوم پرست تحریکیں کام کر رہی ہیں خصوصاً بلوچستان کے جو مظلوم لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف ذاطب حکمرانوں کے خلاف اور ظالم فوجیوں کے خلاف اور موجودہ نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ ایک متفقہ نقطے پر جمع ہو اور متفقہ نقطہ وہ اسلام ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. میں یہاں پر یہ باتیں اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں سے کسی کے دل میں ہدایت کی روشنی ڈال دے اور ہمیں اس کا اجر مل جائے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں نے مصر پر حملہ کیا بغداد کو سخت تاراج کیا خلافت عباسیہ کو پاؤں تلے رون دالا اور خلیفہ کو بوری میں بند کر کے مار مار کر قتل کیا اور بہانہ اس کا یہ تھا کہ ہم نے خلیفہ کو یاد دیا تھا کہ ہم آپ کا خون نہیں بہیں گے ہم نے آپ کا خون نہیں بہایا مذاق اڑانے کے بھی طرح ہوتے ہیں خلیفہ کو بوری کے اندر باندھ کر مار مار کر قتل کیا کہ آپ کا خون نہ بہانے کا ہم نے وعدہ دیا تھا اور ہم وعدے کے پکے ہیں دیکھو ہم آپ کا خون تو نہیں بہا رہے چھ سو چھپن ہجری میں یہ کام ہوا ہے تاتاری آئے اور انہوں نے خلافت عباسیہ کو ختم کر ڈالا پھر انہوں نے مصر کی طرف حرکت شروع کی شیخ عزین بن عبد السلام رحم اللہ امام شیخ الاسلام ابن سیمیا رحم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ان مجاہد علما پر نازل ہوں آپ ایک طرف ان حضرات اکادرین کی کتابوں کو دیکھیں صرف فتاوا ابن سیمیا جو ہے بتیس جلدوں میں اور دوسری طرف ان کے جہادی کارروائیوں کو دیکھیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ تو جہاد کے لیے نہیں اٹھ رہے پھر وہ چلے گئے فلسطین کے ایک درے کی طرف فلسطین کی ایک گھٹی کی طرف وہ گئے پہاڑیوں میں گھاٹیاں بنی ہوئی تھی ڈاکو کی وہاں جا کر کہا کہ میں آپ کے بڑے سے ملنا چاہتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو یہ کام کرتے ہو اسے تم شران صحیح سمجھتے ہو ظاہر اس کو شریعت کا علم تو اس زمانے میں عام لوگوں کو بھی ہوتا تھا ایک نان جو ہوتا تھا وہ بھی مختصر القدوری ضرور پڑتا تھا اس نے کہا کہ امام صاحب کام تو ہمارا شران ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم مجبور ہیں ہم یہ کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہی کام دوں صرف آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنی نیت کو تبدیل کر لیں آپ اس کے لیے راضی ہیں کام یہی ہو اور صرف نیت کو تبدیل کرنا ہے تو کوئی کام تو نہیں تو سردار نے کہا اگر ہم اپنی نیت کو تبدیل کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا انہوں نے کہا کہ تم جو مال لو گے وہ حلال ہوگا تم ان کی عورتوں کو جو اٹھاؤ گے وہ تمہاری لونڈی ہوگی وہ تمہارے لیے حلال ہو اور اگر قتل کیے جاؤ گے تو تم شہید کہلاؤ گے اور زندہ بچ کراؤ گے تو تم غازی ہو گے تو سردار نے کہا ہم جیسے گناہ لوگ بھی شہید ہو سکتے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہو سکتے کہا کہ ہم تو بہت بری حالت میں ہم تو شراب پیتے ہیں اور ہم تو بدکاریاں کرتے ہم تو یہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے کہ نہیں کام تو وہی کام تو وہی ہے قتل کرنا ہے لوگوں کو لڑنا ہے مال و دولت کو لوٹنا ہے عورتوں کو اٹھا کر لے جانا ہے کفار کے عورتوں کو اٹھا کر لے جانا ہے تتاریوں کی کام تو آپ کر سکتے ہیں آپ تو بہادر لوگ ہیں کہ سردار نے کہا کہ تو بہت اچھی بات ہے کام تو ہوئی ہے پھر انہوں نے ان کی تربیت قرآن و حدیث کو سمجھایا اللہ کے بندو اب تم مسلمانوں پر حملے کرتے ہو ان کی مال و دولت کو لوٹتے ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہو حرام کام ہوتا ہے تو اللہ کے بندو یہ کام کرو خلاصہ یہ ہے کہ وہ نکلے تاطائیوں کے خلاف سب سے پہلی جنگ ان ڈاکو نے لڑی مطلوب ترین جو ڈاکو تھے حکومت کو اور مفروری تھے جو فراری لوگ تھے انہوں نے تاتاریوں کے خلاف جنگ لڑی اور تاتاریوں کی صفوں کو ستر بھی تر کر کے رکھ دیا تو وہ تو بہتر لوگ تھے تو ڈرتے تو, تو نہیں تھے کئی سارے وہاں شہید ہو گئے کئی سارے زخمی ہو گئے کئی سارے غازی بن گئے مال غنیمت بھی عورتیں بھی سب چیزوں نے ملی بس اس کے بعد پھر لوگوں کی حمتیں جو ہیں خلافت عباسیہ کے گرتے ساتھ لوگ کی حمتیں ٹوٹ گئی تھی ان لوگوں کی قربانیوں سے لوگوں کی ہمتوں میں حوصلے میں اضافہ ہوا اور پھر مسلمانوں کے لشکروں کے لشکر جہاد کے لیے نکلے اور تاتاریوں کی کمر جو ہے مصر میں ٹوٹی عین جالوت میں, عین جالوت میں سیف الدین قطب بادشاہ تھا یہ بھی غلام تھا. ظاہر بےبر یہ کماندان تھا اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ ایک مولوی تھے وہ ان سب کے راہ تھے اور عین جالوت میں تاتاریوں کی کمر بس اس کے بعد سے تاتاریوں کی شکست کا سلسلہ شروع ہوا اور کئی سارے تاتاری جو ہیں وہاں مسلمان ہوئے آیا یورش تاتار کی افسانوں سے آیا یورش تاتار کی افسانوں سے کعبے کو مل گئے پاسماں سنم خانوں سے یہ تا مسلمان ہو اور پھر انہوں نے حکومتیں قائم کی ایک لمبی تاریخ ہے ہم بھی جتنے بھی ہمارے نوجوان اور ہمارے بھائی ظالموں کے خلاف غاصبوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ جنگ کریں لیکن اپنی نیتوں کو تبدیل لیں ہم آپ کو جنگ سے نہیں روکتے آپ جنگ کریں لیکن اپنی نیتوں کو تبدیل کرنے اور اپنے ہدف کو واضح کرنے آپ کی نیت جہاد کی ہو اور آپ کا ہدف اسلام ہو اللہ اکبر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ ہماری تشکیلات آپ کے ساتھ ہوں گی اگر آپ مائن کے ایک دھماکہ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ شاء دس دھماکے آپ کے ساتھ کریں گے ہم آپ کے ساتھ مل کر فدائی حملے کریں گے ہم آپ کے ساتھ ایک میدان میں ہم سخت بن کر ہم درد بن کر ہم مورچہ اور ہم سنگر بن کر لڑیں گے قتل ہوں گے شہید ہوں گے بات صرف یہاں پر ہے کہ آپ کی نیت میں اور آپ کے ہدف میں تبدیلی ہونا ضروری ہے. باتیں تین ہوتی ہیں نیت راستہ ہدف یہاں پر آپ کا انہیں بلوچ بائیوں بہنوں سے میں مخاطب ہوں یہاں پر آپ کا راستہ ٹھیک ہے کہ آپ جنگ کر رہے ہیں کے خلاف لیکن آپ اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمارا مقصد اہل کریمت اللہ ہے شریعت کو قائم کرنا ہے بس ہم آپ کے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم بھی پاکستانی نظام کے خلاف پاکستانی حکمرانوں کے خلاف پاکستانی فوجیوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں آپ بھی جنگ میں مصروف ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں اور اپنے اہداف کو آزہ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ شکوا نہیں ہوگا کہ علماء کیوں خاموش ہیں مجاہدین کیوں خاموش ہیں طالبان کیوں خاموش ہیں نہیں اللہ العظیم ہم آپ پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر روتے ہیں لیکن جس جس ہدف کو آپ نے اپنایا ہے وہ ہمیں اور بھی زیادہ بلاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے مثال کے طور پر سردار رطاء اللہ خان مینگل صاحب یہ آپ کی جنگ میں شریک نہیں ہے اس لیے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نہلے پہ دہلا ہو جائے اور یک نش دو شد ہو جائے ہم آپ موجودہ نظام سے چھوٹ تو جائیں لیکن پھر اپنے ہی بلوچ آپس میں لڑیں اس لیے کہ مختلف قومیں ہیں اور پھر ان مختلف قوموں کا اتفاق ہونا مشکل ہے پھر تو لڑائی نہیں ختم ہو سکت. لڑائی ختم ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب اسلام کے نام پر جمع ہوں اور اسلام کے خاطر قربانیاں دیں شریعت کی خاطر قربانیاں دیں اور کے خاطر ہم جنگ کریں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اگر آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور اپنے ہدف کو بھی ٹھیک کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا راستہ الحمدللہ صحیح ہے کہ آپ ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو ظاہر سی بات کہ جہاد کی نیت ہوگی تو پھر ہم عوام کو قتل کرنے سے آپ کو منع کریں گے قوم کی باتیں کرنے سے آپ کو منع کریں گے کہ صرف پنجابیوں کو قتل کیا جائے نہیں بھائی صرف پنجابی آپ پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں. اور نہ ہی سب پنجابی ظالم ہے آپ کی بات بھی انصاف پر مبنی نہیں ہوئی یہ کہہ دینا کہ تمام بلوچ ٹھیک ہیں اور تمام پنجابی غلط ہیں یہ بھی صحیح ہے اس لیے کہ ہمارے مجاہدین میں پنجابیوں کی پنجاب کے علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کی بہت بڑی اکثریت ہے لیکن آپ یقین رکھیں کہ جس دن آپ اپنی نیت میں تبدیلی لائیں گے اس دن یہی پنجاب کے جوان ہوں گے آپ کی سخ میں ہوں گے دوسری بات یہ کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ تمام ہی تمام بلوچ ٹھیک تو یہ جو آپ کے نواب اسلم رئیسانی ہو گئے دوسرے تیسرے ہو گئے یہ بھی تو بلوچ تو جیسے آپ کے قوم کے سب لوگ ٹھیک نہیں ہیں اسی طرح پنجاب والے بھی سب غلط نہیں ہیں پانچوں انگلیاں کہیں بھی برابر نہیں ہوتی ایک آدھ کی پانچ انگلیاں ہیں وہ بھی برابر نہیں ہوتی تو پھر اتنی بڑی قوم جو ہے وہ کیسے آپ کی سو فیصد دشمن ہو سکتی ہے اور آپ کی پوری قوم کیوں کر سو فیصد ٹھیک ہو سکتی ہے اس لیے آپ حضرات سے ہماری درد مندانہ گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے حدف کو اور اپنی نیت کو ٹھیک کریں اس دن آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے بھائی آپ کو بیار و مددگار چھوڑتے ہیں یا آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ و افریقہ عربستان و اعجمستان روس یورپ اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مجاہدین ہیں اور ہم اپنے ساتھیوں کی اور اپنے بھائیوں کی مظلوم بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں نہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے رنگ و نسل پر بحث کرتے ہیں نہ ان کی زبان سے ہمیں لگاؤ ہے نہ ان کی عادات و تقالید اور رواج سے ہمیں کوئی شغف ہے کوئی بات نہیں صرف اور صرف وہ مسلمان ہو بس فلسطین کا زرد مسلمان امریکہ کا گورا چاہ مسلمان افریقہ کا کالا مسلمان اور پاکستان اور ہندوستان کے گندمی رنگ کے مسلمان یہ سب ہمارے بھائی ہیں جو بھی محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے اس لیے ہمیں آپ حضرات پر ہونے والے مظالم سے بہت زیادہ پریشانی ہے اور ہم اس پر بہت غمگین ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ غمگین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کی نیتوں میں اور آپ حضرات کے اہداف میں کوئی واضح بات موجود نہیں ہے میں یہاں پر اللہ جل جلالہ کی ایک آیت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں گا جو اس وقت مسلمان امہ اور بلیسستان کے مسلمانوں کی حالت زار پر سو فیصد منطبق ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة بنکا نہ شرووم القیامتی عامہ جو کوئی بھی میری یاد سے میرے نام سے اور میری شریعت سے اعراض کرے گا پس اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے نابینا حالت میں اٹھائیں گے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیز سے ان اشق الشقیا منتما فخر دنیا وہ عذاب الآرا یقیناً بدنسیبوں کا نصیب وہ ہے جس پر دنیا کی محتاجی دنیا کی غریبی اور آخرت کا عذاب اکٹھا ہو جائے آج مسلمانوں کی حالت زار یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت کو پسے پش ڈال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں تنگ گلیوں میں دھکیل دیا ہے اور قیامت کا عذاب تو اللہ بچایا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم دنیا میں بھی غریب ہیں دنیا میں بھی ہم مال و دولت سے محروم ہیں دنیا میں بھی ہماری اقتصاد کمزور ہے اور نعوذ باللہ اللہ کا عذاب آخرت میں بھی اگر منتظر ہو تو خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہم ہوں گے نعوذ باللہ اللہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اس لیے درد مندانہ گزارش ہماری مسلم امہ سے اور بلوچستان کے مسلمانوں سے یہ ہے کہ وہ اپنی حالت زار کو اسلامی ترازو میں پھر اور اسلامی کٹوٹی پر پھر اور قوم پرستی کے نعرے سے باز آئیں پھر انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ مجاہدین کس طرح آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے اور آپ صف میں موجود ہوں گے انشاءاللہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شریعت کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ہے شریعت کی اگر حکمرانی ہوتی غلط تقسیم نہ ہوتی دولت بات پھر وہیں جا کر اٹک جاتی ہے کہ شریعت کی حکمرانی لازم ہے شریعت کی حکمرانی نہیں ہوگی تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گی اللہ صلی وسلم علی سیدین محمد علی و علیہ و صحبی بارک و سلم جزاکل اللہ و